محترم سامعین اور سامیات انسان جتنا لمبا سفر کرتا ہے اس کے سفر میں اس جہان کا حصہ بہت تھوڑا ہے دنیا میں ہمارے زمانے کے لوگ تقریباً پچاس سال زندہ رہتے ہیں عمریں تو ساٹھ ستر سال چلتی ہیں لیکن پہلے پندرہ بیس سال تو نکل جاتے ہیں جوان ہوتے ہوتے وہ کسی کام کے نہیں ہوتے اور کام کے جو سال ہیں وہ تقریباً پچاس سال ہوتے ہیں اس کے بعد قبر میں جانا ہے تو قبر میں کتنے سال کتنے سو سال کتنے ہزار سال کچھ معلوم نہیں صحابہ کرام قبر میں گئے ہیں رضی اللہ عنہم ہم کوئی ڈیڑھ ہزار سال ہونے جا رہا ہے ہم کتنی دیر رہیں گے اللہ جانتا ہے پھر حشر کا دن پچاس ہزار سال کا ہے اس میں پچاس ہزار وہ لگا لو اور ہزار ڈیڑھ یہ لگا لو اس کے بعد پھر فریق و فر جنت و فریقم فرص ایک فریق جنت میں ایک فریق جہنم میں اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا دین افیحہ احکابہ اس میں لمبی مدتے رہیں گے خالدین افیحہ ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ ہے اس کی تو کوئی مقدار معلوم نہیں جو مقدار معلوم ہے پچاس ہزار سال اس کے مقابلے میں پچاس سال کی کیا رشو ہے اب جو اللہ والے ہیں وہ پچاس ہزار سال کی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور جو شیطان والے ہیں وہ پچاس سالہ زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور جو پچاس ہزار سالہ زندگی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنی ہے وہ زندگی کو بقا ہے موت نہیں آئے گی اور یہ پچاس سال والی کبھی بھی اس میں کامیابی نہیں مل سکتی اس لیے کہ یہ بنی ہی فرہ کے لیے ہے اس کو جانا ہی جانا ہے اس میں اگر کوئی غریب ہے تو آردھی غریب ہے اگر امیر ہے تو آرزی امیر ہے تنگی ترسی مصیبت بیماری میں ہے تو آرزی ہے اگر صحت اور آفیت اور فراوانی ہے تو آردی ہے اللہ والے پچاس ہزار سال پر نظر رکھتے ہیں اور شیطان والے پچاس سال پر نظر رکھتے ہیں اللہ والے اللہ کے بندے بنتے ہیں اور شیطان والے دنیا کے بندے بنتے ہیں دنیا میں دنیا کس سے مراد دنیا سے کیا مراد لیا جاتا ہے پائی پیسہ اسٹیٹس اختیارات وہ ان کے حصول کے لیے زندگی گزارتے ہیں دنیا کی مصیبتیں رفع کرتے کرتے اپنی دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں قیامت والا دن ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ ناز و نعمت میں رہنے والا آپ کے ذہن میں کارون آئے گا دنیا میں کارون سے بڑے پیسے والے بھی پیدا ہوئے ہیں جب کارون کو اللہ نے ہلاک کیا تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا جو کارون سے زیادہ قوت والا اور زیادہ مال جمع کرنے والا تھا ایک جھونکا جہنم, جہنم کا لگوا کر واپس لایا جائے گا جلدی جلدی ایک چکر لگایا واپس آ گیا کچھ نہیں جلا اس کا اللہ فرمائے گا سنا دنیا میں کبھی آفیت دیکھی نخرہ کیا کبھی کہے گا یا اللہ میں تو جدی پشتی فقیر ابن فقیر ابن فقیر ہوں میں نے کبھی آفیت دیکھی نہیں میں تو ہمیشہ سے بیمار رہا میں نے کبھی تندرستی دیکھی نہیں اور سب سے زیادہ دنیا میں پریشان حال تنگ دست کو جنت کا ایک جھونکا دلایا جائے گا اللہ پوچھے گا سنا کبھی پریشانی آئی کہتا یا اللہ میں تو جدی پشتی سیٹھ ہوں کبھی بھی مجھ پہ پریشانی نہیں آئی ہے یہ پچاس سال مساوی ہے ایک جھونکے کی اور وہ بھی اس کے لیے جس کو پچاس سال میں سکون مل جائے ملتا کس کو ہے سکون نہیں ملتا تو میرے عزیز بھائیو ابلیس کی کوشش ہے کہ آپ کی نظر اس دنیا کو مینٹین کرنے پر رہے رب رحمان کا حکم ہے کلّا بل توحب الحتر الآخر تم جلدی والی دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو وہ آثر الحیات دنیا فعن الجہیم ہی الما جس نے دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹکانا آگ ہے اس لیے عزیز بھائیو آج ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس مصیبت میں سب کے سب گرفتار ہیں ما اللہ ماشاءاللہ کہ جو سہولت میسر نہیں وہ حاصل کی جائے اسلام سہولتوں کو استعمال کرنے کو منع نہیں کرتا زندگی گزارنے کے تین لیول ہیں تین درجے ہیں ایک ہے کہ دنیا کے لیے جیا جائے جن رات اے کیا جائے نہ بچوں کی تربیت پر توجہ ہے نہ ان کے اسلام کی طرف توجہ ہے نہ ان کے ایمان کی فکر ہے فکر ہے کہ اس کو پیسے کتنے چاہیے بچاتا ہے ابا یہ مسئلہ اب نہیں بتا پیسے کتنے چاہیے بس یہ ابا ایسا ہے جیسے اے ٹی ایم مشین گھر میں لگائی ہوئی ہو اس سے زیادہ اس کا کوئی کردار نہیں پیسہ بنانے والی مشین ہے اور کچھ نہیں دوسرا لیول جینے کا یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے اللہ کی حلال کو حرام کیا جائے جنگلوں میں بسیرا کیا جائے بے لباس رہا جائے گندے رہا جائے سر میں راہ ڈالی جائے مکھیوں سے دوستی لگائی جائے یہ آخرت کی کامیابی کی نشانی سمجھا جاتا ہے یہ صوفیوں کا اور راہبوں کا اور سادھوؤں کا طریقہ ہے اس طرز زندگی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دونوں انتہائے ہیں اینڈز ہیں وہ دنیا میں غرق ہونے کا اینڈ ہے اور یہ دنیا کو بالکل چھوڑ دینے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ درمیانہ روی والی زندگی ہے جو سہولت مل جائے وہ استعمال کر لو جو نہ ملے اس کو مقصد حیات نہ بناؤ مقصد حیات نہ بناؤ بچے کہتے ابو گھر میں یہ نہیں اچھا بیٹے بی سی ڈالیں گے اگلی بار یہ لیں گے مقصد حیات ہے یہ اس کو مقصد حیات نہ بناؤ ملتی ہے لے لو نہیں ملتی تو اس کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ اور اگر ملتی بھی ہے آسانی کے ساتھ مگر وہ تیری آخرت کو کمزور کرتی ہے تب بھی اس کو نہ لو ویسے بھی ہیں سب کچھ ہے مگر اس سے تیری آخرت کمزور ہو جائے گی اس لیے نہ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر آرام فرماتے تھے وہ کھجوروں کی چٹائی تھی اوپر بستر نہیں تھا بخاری شریف میں ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھا آپ کے جسم کے اندر وہ پتے گھسے ہوئے حضرت عمر رونے لگ گئے کہنے گے اللہ کے رسول علیہ السلام وسلام اد اللہ علامت اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ آپ کی امت پر وسطیں کر دے مال مال ہو جائے ریل پیل ہو جائے عمر کیوں کہا جی دیکھیں وہ کیسر و کسرا کافر اللہ کے باغی اللہ کے دشمن وہ کس ٹھاٹ بھاٹ میں دنیا گزارتے ہیں اور یہ دو جہانوں کے سردار ہیں جن جیسا دنیا میں کوئی نہیں اور آپ کو چٹائی پر بستر نہیں ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر دو آنسو نہیں گرا دیے یہ بات تو تیری درست ہے میں کتنا قسم پرسی میں رہ رہا ہوں تمہیں میرا خیال نہیں آتا یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا آوا فی شک کے ابن ابن خطاب کیا تیرے ایمان میں شک آ گیا ہے ایمان کمزور ہو گیا اولا کا قومن عجلت لہم فی حیات دنیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ریلیف کے کام جن کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا اور ہمیں رب ربیعت جلال دنیا میں گزارے کے ساتھ چلا رہا ہے اور آخر میں ہمیں بدلہ دے گا عمر اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ ان کی ان کے لیے وہ زندگی اچھی ہو گئی جو ہمیشہ ہر وقت ختم ہونے والی ہے اور ہمارے لیے وہ زندگی اچھی ہو گئی جو ہمیشہ رہنے والی ہے آج وہ سب لوگ کیسر و کسرا بھی صحابہ کرام بھی وہ تاریخ کے اوراک بن چکے ہیں زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ بن چکے ہیں ایسے آج ہم زندہ ہیں کل ہم بھی ایک صفحہ بن چکے ہوں گے زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے کسی نے کھانا نہیں کھایا تو اگلا دن پھر آ جاتا ہے کسی نے کھا لیا اور رات اس کی بھی گزر جاتی ہے لیکن بہت فرق ہوگا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ روزہ رکھا ہوا تھا بی بی نے طرح طرح کے کھانے افطاری کے لیے پیش کیے افطاری کا وقت ہو چکا ہے کھا نہیں رہے بیوی بی کہتی ہے آپ روزہ افطار نہیں کر رہے تو کہنے لگے کہ مجھے اپنا بھائی یاد آ گیا حضرت مصحب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو یاد آ گیا اسلام کے لیے قربانیاں دیں اسلام کے لیے گھر چھوڑا علاقہ چھوڑا جائیداد چھوڑی شہزادانہ زندگی گزارتے تھے اور جب دنیا سے رخصت ہوئے عہد میں شہید ہوئے تو تن پر کفر پورا نہیں تھے وہ لوگ انہوں نے کمائی کی ورم یاکل من اجر ہی یہ بخاری کے لفظ ہیں انہوں نے اپنے اجر کا کوئی حصہ دنیا میں استعمال نہیں کیا کمائی کرتے چلے گئے دنیا میں اپنا اجر کھایا نہیں سارا سمیٹ کر میں لے گئے اور ہم وَمِنَّا مَنْ قَدْ اے ناد لہو تو ہمارے لیے اسلام کا پھل پک گیا فہ وہ ہم اس کو آج کھا رہے ہیں وہ ابھی ہمارے بھائی تھے جس کو قبل پورا نہیں ملا میرے لیے افطاری میں اتنا کچھ ہے پھر آنکھوں سے آنکھوں کی برسات جاری ہوئی حتیٰ کہ بیوی نے کھانا اٹھا لیا آپ کے محلے کی مسجد کا امام اگر چٹائی ہو اوپر اس کے بستر نہ ہو آپ برداشت کر سکتے ہو کیا صحابہ کرام کو اپنے نبی علیہ اللہ سے محبت نہ تھی ایک ساتھی نے اصرار کر کے ایک دن بستر بچھا دیا بستر لگ گیا آپ بستر پر آرام کیا اگر رات چار گھنٹے پانچ گھنٹے سوتے تھے تو اس دن چھ سات گھنٹے سو لیے عبادت کم ہو گئی نیند زیادہ ہو گئی اگلے دن بستر نکال دیا فرمایا اس سے میری آخت کمزور ہو رہی ہے شاعر کہتا ہے اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو واد میں کوتا ہے اصل مقصد آخرت ہے حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ نے بنا کر دی بڑی خوبصورت آپ نے پہنی آپ نہایت خوبصورت تھے کمیص بھی خوبصورت بڑی سج گئی نماز میں اپنی کمیص کی طرف نظر چلی گئی جتنا قدر توجہ ادھر ادھر ہوئی اتنا نماز کا نقصان ہو گیا نماز ختم کی اور قمیز ادار کر اس کو واپس کر دی کہا یہ نئے والی تم لے لو اور مجھے وہ پرانی دے دو اس نے مجھے نماز میں گافل کر دیا تھا آج ہم کدھر جا رہے ہیں نخروں کا لامتنا ہی سلسلہ جس کی کوئی انتہا نہیں آپ جتنا چاہو نخرا کر لو آپ سے آگے کوئی نہ کوئی اور ہوگا اور جو آپ سے آگے ہوگا اس سے آگے کوئی اور ہوگا اور اس سے آگے کوئی اور ہوگا اس کی کوئی انتہا نہیں اور لوگوں کی سادگی کیا کیا اندازہ لگاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے لہلۃ القدر دکھائی میں گھر سے نکلا کہ مسجد میں میں ساتھیوں کو بتاتا ہوں تو دو ساتھی جھگڑ رہے تھے ایک کہتا میرا اتنا پیسہ بنتا ہے دوسرا کہتا میں اتنے دے سکتا ہوں آپ ان کا فیصلہ کرنے لگ گئے وہ رات آپ کو بلا دی گئی فرمایا وہ جھگڑے کی وجہ سے مجھے وہ برکت اٹھا لی گئی لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کرتا ہوں اللہ جانتا ہے اگر یہ مسجد اس مسجد نبوی جیسی ہو تو ہم میں سے کوئی یہ پڑھنے کے لیے نہ آئے صفح بھی نہ بچھی ہو کیچڑ بھی ہو جاتا ہو اور چھت جو ہے بارش نہ روکتی ہو صرف دھوپ روکتی ہو اور لائٹیں بھی عہد نبوت میں بھی نہیں تھیں عہد ابو بکر میں بھی نہیں تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دس سال بھی مسجد نبی میں چراغ نہیں تھا اب اس طرح کی اندھیری مسجد اور کچی جس پر کوئی صف نہ ہو کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے اور وہ لوگ جب بارش ہوتی ہوگی تو کچن میں سجدہ کرتے ہوں گے اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہوں گے تو ان کی حالت کیسی ہوگی اور جب اگلی نماز میں میرا پھر یہی حال ہونا ہے تو میں کون سا نخرہ کروں گا دو گھنٹے کے لیے آخرت کو سامنے رکھا دنیا کو گزارے کے ساتھ رکھا آج کافر کہتا ہے دنیا کو سامنے رکھو اور آخرت کو بھول جاؤ اگر آپ کے پاس گھر نہیں بینک کہتا ہے میں گھر دیتا ہوں بھائی گھر نہیں تو آپ کوئی خیمہ لگا لو بولے نہیں میں گھر دے دوں لیکن تجھے اللہ کا بندہ نہیں میرا بندہ بننا پڑے گا تیرے پاس گاڑی نہیں تو تم پیدل چل لو پبلک ٹرانسپورٹ پر چل دو کہتے نہیں تم اپنی گاڑی پہ رہو مگر میرا بندہ بننا پڑے گا اگلی زندگی میرے لیے جینا ہو گیا موٹر سائیکل والا کار لے لے سائیکل والا موٹر سائیکل لے لے جالی طریقے سے اللہ کی عبودیت سے نکال کر اپنی عبودیت میں ڈالنا اور اس کی زندگی اللہ کے لیے جینے کی بجائے بینک کے لیے جینا یہ مختصر سا تعارف ہے اس ترقی کا جو یو این کے چارٹر میں بھی لکھی ہوئی ہے اور پاکستان کے قانون میں بھی لکھی ہوئی ہے ترقی کریں گے ترقی کے راستے میں حال رکاوٹیں ختم کر دی جائیں گے ترقی کے راستے میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں کی جائے گی میرے زمانے میں ملک نے بہت ترقی کی یہ ترقی کس مصیبت کا نام ہے عمر بن خطاب رضی برختار تعالیٰ کے زمانے میں آدر بھائی جان سے لے کر مصر تک اور ادھر یمن تک کتنے ملک بنتے ہیں سارے کے سارے ملکوں میں امن تھا غریب نہیں تھا ہر بچے بچے کا وظیفہ تھا دنیا کے فکر ختم ہو گئے ساری توجہ آخرت کی طرف ہو گئی اور ان کی ترقی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ تم اللہ کو بھول کر دنیا کو اپنا ہم اور غم بنا لو اور پیسہ ہم دیں گے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں ہم کشکول توڑ دیں گے پھر آئی ایم ایف سے کر دے لیتے ہیں پھر ان کی شرطیں مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹیکس لگاؤ وہ بھی لگاؤ ان کا گلا دباؤ ان کا پسینہ نکالو ان کا خون نکالو بتاؤ ہمارا حکمران یہ جو نظر آتے یہ ہیں یا پیچھے ان کے آئی ایم ایف ہیں اور جب تک یہ ترقی کے نام پر کافروں سے قرضے لیتے رہیں گے اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے اس وقت تک آپ کہو ملک سے سود ختم کر دو سود یہ ہے سود وہ ہے کر سکتے ہیں یہ سود ختم کرنے کا مطلب ان سب کی نفی ڈیموکریسی کی خود جس طرح دنیا کے کافر ملک ملکوں کو سڑکیں بنانے پل بنانے اور نہ جانے کرپشن کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور ملکوں کو اپنا غلام بناتے ہیں اسی طرح ملکوں کے بینک اپنی عوام کو دنیاوی معیار زندگی بلند کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں اور ان کو اپنا غلام بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھاتے نہیں پوچھتے تھے بندہ نمازی تھا نہیں تھا توحید والا تھا شیر کرتا تھا بلکہ پوچھتے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں اگر کوئی کہتا ہے اس پر قرضہ ہے فرماتے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا ایک ساتھی کہنے لگا جی کتھا رضی اللہ ہو وہ دو تین آر میں ادا کر دوں گا آپ اس کا جنازہ نہ روکے آپ نے جنازہ پڑھا دیا اگلے دن کتادا کو پکڑ لیا کتادا میں نے سفارش کر دی ہے اور دو دیناروں کے بدلے اس بندے کو روک لیا گیا ہے کیا کیا تو نے کہا جی کل کی بات ہے دے دوں گا جلدی دو دو دینار اس کا قرض چکا کر کے رپورٹ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کتا النا برت علیہ جلد ہو اب تو نے اس کی چمڑی کو ٹھنڈا کیا ہے اللہ اکبر کتنا بڑا جرم ہے یہ قرضہ جس میں یہ بینک ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں اور ہمیں مقروض کرنا چاہتے ہیں اور یہ دنیاوی قوتیں ملکوں کو پھنسانا چاہتے ہیں بلکہ پھنسا رہے ہیں پھنسا چکے ہیں میرے عزیز بھائیوں ترقی کی تعریف اسلام میں اسلام ترقی کے خلاف نہیں لیکن ترقی کی تعریف اسلام میں یہ ہے کہ کسی کو امن و امان کا مسئلہ نہ ہو کسی کی روٹی پانی کا مسئلہ نہ رہے سکون ملے گھر کا چولہا اس کا چلتا ہو وسائل اس کے پورے ہوتے ہو یہ ترقی ہے یہ ترقی نہیں کہ اس وقت پاکستان کے 53 فیصد 53 پرسنٹ لوگ خطے غربت سے نیچے جیتے ہیں اور یہ میٹرو بنا لو میٹرو ٹرین بنا لو اور تم یہ کر لو اور وہ کر لو جو پیسہ دیتا ہے وہ شرتے لگاتا ہے کہ میرا پیسہ اس کام پہ لگانا ہے کسی اور کام پر نہیں لگ سکتا عوام کے لیے اتنے لاکھ کو ہم نے کاٹ دے دیا اتنے لاکھ کو ہم نے وہ کر دیا تو باقی کو کیا ملے گا باقی اپنا علاج کہاں سے کروائیں گے اسلام میں ترقی کی تعریف یہ ہے امن ہو سکون ہو اسلام غالب ہو اسلام عزت کے ساتھ ہو اللہ کا کلمہ بلند ہو توحید غالب ہو کفر مغلوب ہو اور کافر ہو یا مسلمان ہو سب کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہو اور یہ کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اس کے بعد حتیٰ کہ لوگ زکوٰۃ لے لے کر پھرتے تھے کوئی لینے والا نہیں تھا غنیمتوں کے ڈھیر لگتے تھے مدینہ کی گلیوں میں مگر آپ نے مدینہ کی سڑکیں پکی نہیں کی سیوریج نہیں ڈلوایا سیوریج تھا ہی نہیں پر ایک گلاس سے وضو کر لیا کرو دو گلاسوں سے نہا لیا کرو چلو چار گلاسوں سے نہا لیا کرو بس سیوریج کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن ہم نے وقت نہیں شہروں کی طرف لوگوں کی ماس امیگریشن کی وجہ ماس ایجوکیشن جو آدمی شیٹھ کا بیٹا وڈیرے کا بیٹا پڑ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اپنے گاؤں میں مس میچ ہوں یہاں میں نہیں رہ سکتا مجھے شہر میں جا کر نوکری کرنی چاہیے وہاں شیٹ تھا یہاں نوکر بننا چاہتا دنیا کا معیار شہروں میں زیادہ اچھا ہو جائے گا گاؤں میں اچھا نہیں وہاں جاؤ اللہ اکبر تو میرے عزیز بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافروں سے پیسہ لے کر ترقی کرتے تھے شہاب کرام بھی کافروں سے ہی پیسہ لے کر ترقی کرتے تھے ہاں جب پیسہ لیتے تھے تو پھر لینے والا زندہ نہیں ہوتا تھا پیسہ دوبارہ واپس مانگنے والا زندہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی کافروں کس سے پیسہ لے کر یہ سب کچھ کرتے لوگوں پر بانٹا کرتے تھے جتنی ترقی ہوئی وہ کافروں کے کا پیسے سے ہی ہوئی مگر وہ بساکھی کے ساتھ اور کشکول کے ساتھ نہیں وہ تیر اور تفنگ کے ساتھ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ رزقی تحت ہی اللہ تعالیٰ نے میرا رزق نیزے کے نیچے رکھا ہے جو کرنے کا کام ہے وہ کرتے نہیں جن سے چھین کر لینا تھا کیونکہ وہ پیسہ سارا مسلمانوں سے انہوں نے لیا ہوا ہے نہیں بھی لیا تو وہ کافر اللہ کے باغی ہیں ان کو دم ہوئے رہنے کا تو وہ حق نہیں وہ دلیل ہو کر رہے اپنی زندگی کا ٹیکس ادا کریں کرنے والے کام کرتے نہیں اور بھیک مانگ مانگ کر ان کے کارندے بن کر اپنے آپ کو بھی اپنی قوم کو بھی اللہ کی غلامی سے نکال کر کافروں کی غلامی میں دے رہے ہیں اور یہ کہ تم آخرت کو بھول جاؤ دنیا کو مقصد بنا لو میرے عزیز بھائیو ہو آپ جس لیول پر اس بات کو ختم کر سکتے ہو کرو کہ پیسہ جتنا چاہے آپ کا زیادہ ہو جائے آپ نے اپنے گھر کا ماحول گزارے والا رکھنا ہے اور جتنا پیسہ بڑھتا چلا جائے وہ اللہ کے راستے میں دے کر جنت خریدنی ہے اور آخرت کو مقصد حیات بنانا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور کرنے کی توفیق میں عمارے نے